صدق اللہ العظیم آج کے درس کا آغاز صورت النساء کی آیت نمبر ایک سو انسٹھ سے کیا گیا ہے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ میں اس بات کا اہتمام کرتا ہوں کہ یہ بتایا جائے کہ آج کے درس کا آغاز کون سی آیت سے ہو رہا ہے یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ دو حضرات بعد میں کیسٹ کے ذریعے سے یا سی ڈی کے ذریعے سے یا انٹرنیٹ پر درس قرآن سنیں تو وہ آیت نمبر کے اعتبار سے درس سننے کا اہتمام فرمائیں اور سب سے بہتر یہ ہے کہ درس سنتے وقت قرآن کریم کو اپنے سامنے کھول کر رکھ لیا جائے اس سے انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ ہوگا جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ گزشتہ درس میں جو اختتام ہوا تھا تو ان آیات میں حضرت عیسی علیصلاط السلام کا ذکر تھا اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مختلف مذاہب کے لوگ افراد و تفریح کا شکار رہے ہیں عیسائیوں نے تو اتنا افراد کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلاط والسلام کو خدا اور ابن خدا اور خدائی کا تیسرا ستون قرار دے دیا اور یہودیوں نے اتنی تفریح کی اتنا گرایا معاذ اللہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلاط اسلام کو ایک شریف انسان ماننے سے بھی انکار کر دیا نبی ہونا تو بہت دور کی بات ہے ان کی مذہبی کتابوں کو دیکھا جائے تو وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بلکہ ان کے پورے خاندان کو اور حضرت مریم کو شریف انسان شریف عورت اور شریف خاندان ماننے کے لیے تیار نہیں ہے تو افراد و تفرید پائی جاتی ہے حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ اسلام کے بارے میں اللہ پاک اس کس کریمہ میں فرما رہے ہیں انمن اہل کتاب اللہ قبل اہل کتاب میں کوئی بھی ایسا نہیں جو کہ اپنی موت سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہ لے آئے یعنی ہر شخص پر عیسی علیہ السلام کی حقیقت واضح ہو جائے گی یہودی جان لیں گے کہ وہ معاذ اللہ بدکار فاسک فاجر انسان نہیں تھے بلکہ اللہ کے سچے رسول تھے اور عیسائی جان لیں گے کہ وہ اللہ کے بیٹے یا خدا نہیں تھے اللہ کے نیک اور محبوب بندے تھے جیسا کہ قرآن کریم نے خود ان کی زبان سے نقل کیا کہ انہوں نے ماں کی گود میں کہا تھا عبد اللہ میں تو بس اللہ کا بندہ ہوں تو ہر کوئی اپنی موت سے پہلے جان لے گا عیسالی اس علیہ اسلام کے صحیح مقام کو اور وہ مقام کیا ہے کہ وہ عبداللہ ہیں اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں لیکن یہ ایمان لانا اسے کچھ بھی فائدہ نہیں دے گا اس لیے کہ وہ ایمان لائے گا اپنی موت کے وقت اور جب موت کی علامات ظاہر ہو جائیں تو پھر کلمہ پڑھنے کا توبہ کرنے کا اور ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں اور میرے بھائیوں اور بزرگوں ویسے تو بڑھاپے کے اندر بھی توبہ قبول ہوتی ہے موت کی مناسبت سے عرض کر رہا ہوں موت کی مناسبت سے عرض کر رہا ہوں کہ موت کی علامات جب ظاہر ہو جائیں تو توبہ قبول نہیں ہوتی اور ایمان قبول نہیں ہوتا بڑھاپے میں توبہ قبول ہوتی ہے میں انکار نہیں کر رہا بلکہ آپ جانتے میں تو اس کی ترغیب دیتا رہتا ہوں اور میں ترغیب نہ بھی دوں تو یہ بات غلط نہیں ہو سکتی کیونکہ احادیث سے بھی ثابت ہے کہ بڑھاپے میں بھی توبہ قبول ہوتی ہے اور اللہ پاک سفید بالوں سے حیا کرتے ہیں لیکن بہرحال بڑھاپا یہ موت کی ایک علامت ہے اگر جوانی میں توبہ کرے تو اس کا مقام کچھ اور ہوگا ایسا شخص اللہ کا جتنا محبوب بن سکتا ہے وہ کوئی دوسرا نہیں تو بہرحال ایک مفہوم تو اس ٹکڑے کا یہ بیان کیا گیا کہ ہر شخص اپنی موت سے پہلے, اپنی اپنی موت سے پہلے ہر یہودی اپنی موت سے پہلے ہر عیسائی اپنی موت سے پہلے عیسائی اس علیہ السلام کی حقیقت کو جان لے گا مان بھی لے گا ایمان بھی لے آئے گا لیکن اس ایمان کا اسے کوئی فائدہ نہیں ہوگا اور دوسرا مفہوم اس کا یہ بیان کیا گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے ہر شخص ان پر ایمان لے آئے گا مسلمانوں کے عقیدے کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام کو ابھی تک طبعی موت نہیں آئی ان کو قتل سے بچانے کے لیے اللہ نے آسمانوں پر اٹھا لیا وہ قیامت کے قریب نازل ہوں گے کچھ عرصہ اس دنیا میں گزاریں گے اور شریت محمدیہ کا نفاذ کریں گے اور پھر انہیں عام انسانوں کی طرح موت آئے گی تو عیسیٰ اس علیہ السلام کی موت سے پہلے ہر کوئی ان پر ایمان لے آئے گا بیومل قیامتی یقون علیہ ہند اور قیامت کے دن عیسیٰ علیہ السلام اس ان لوگوں پر گواہ بن کر پیش ہوں گے جنہوں نے تصدیق کی ان کے حق میں گواہی دیں گے کہ اے اللہ انہوں نے مجھے رسول اللہ تسلیم کیا تھا اور جنہوں نے جھٹلایا ان کے خلاف گواہی دیں گے کہ اے اللہ انہوں نے میری رسالت کا انکار کیا بلکہ میری شرافت کا بھی انکار کیا میری انسانیت کا بھی انکار کیا میرے دامن کو میری ماں کے دامن کو میری نانی کے دامن کو انہوں نے معذ اللہ داغدار ثابت کرنے کی کوشش کی آگے فرمایا کہ فَبِ ظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ اُحِلَّتْ لَهُمْ یہودیوں کے ظلم کی وجہ سے ہم نے ان پر وہ پاکیزہ چیزیں حرام کر دیں جو ان کے لیے حلال کی گئی تھی بہت سری چیزیں ایسی تھی جو پہلے یہودیوں کے لیے حلال تھی جیسا کہ آپ آلِ عمران میں چوتھے پارے کے آغاز میں سن چکے ہیں اللہ فرماتے کل تعمی کان ہل بنی اسرا سارے ہی سارے کھانے یہ بنی اسرائیل کے لیے حلال اسرا نفسی سوائے ان کھانوں کے جو حضرت اسرائیل نے یعنی حضرت یعقوب علیہ اسلام نے خود اپنے اوپر کسی وجہ سے علاج وغیرہ کی غرض سے حرام کر لیے تھے مگر نہ کوئی کھانا بھی بنی اسرائیل پر حرام نہیں تھا لیکن بعد میں ان پر بعض پاکیزہ چیزیں حلال چیزیں بھی حرام کر دی گئیں اور اس کا ذکر ظہور بعض چیزیں ہم نے یہودیوں پر حرام کر دی تو وہاں پر بھی فرمایا یہ ہم نے ان کو سزا دی ان کی سرکشی کی ان کی عداوت کی ان کی تقریب کی ان کے انکار کی اور ان کے گناہوں کی ہم نے سزا دی تو یہاں پر بھی یہی فرمایا کہ یہودیوں پر بعض چیزیں ہم نے ان کے ظلم کی وجہ سے ان پر حرام کر دی تھی یہاں سے ثابت ہوا کہ بعض اوقات انسان کو ظلم کی وجہ سے زیادتی کی وجہ سے اور گناہوں کی وجہ سے پاکیزہ چیزوں سے محروم کر دیا جاتا ہے اور حضرت رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ گناہوں کی وجہ سے جو قلبی کیفیات سلب کر لی جاتی ہیں وہ بھی اسی کے مشابہ ہیں یہ جو قلبی کیفیات ہیں دل کے اندر رقت کا ہونا دل کے اندر نرمی کا ہونا لطافت کا ہونا خشیت کا ہونا کا ہونا اللہ اور اللہ کے نبی کی محبت کا ہونا قرآن کے نور کا ہونا ایمان کی روشنی کا دل کے اندر ہونا یہ قلبی کیفیات ہے یہ بھی بہت بڑی نعمتیں جیسے روٹی نعمت ہے پانی نعمت ہے دودھ نعمت ہے اور مٹھائیاں اور مختلف قسم کے پھل یہ ظاہری اور مادی نعمتیں ہیں اسی طریقے سے بہت ساری روحانی نعمتیں بھی ہیں اور جن لوگوں کو روحانی نعمتوں کا مزہ آ جاتا ہے وہ ان مادی نیمتوں کو روحانی نعمتوں پر قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں جو اللہ کے, اللہ کے لیے اللہ کے لیے اللہ کی رضا کے لیے دھوکا رہتا ہے اسے جو لذت نصیب ہوتی ہے اللہ کی قسم فائیو ستار ہوٹل میں بیٹھ کر ہزاروں روپیہ کا بل دے کر کھانا کھانے والے کو وہ لذت نصیب نہیں ہوتی ہے اور جو اللہ کے لیے اللہ کی رضا کے لیے تنگی تکلیف غریبی تانے برداشت کرتا ہے اسے جو لذت نصیب ہوتی ہے وہ لذت گناہوں میں ڈوبے ہوئے انسان کو حاصل نہیں ہوتی ہے یہ روحانی نعمتیں بھی ہیں اور ہر نعمت کا الگ ہی مزہ ہے یہ جو روحانی نعمتیں ہیں ان کا الگ ہی مزہ ہے تو ہے تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جیسے اللہ پاک بعض لوگوں کو ظلم اور زیادتی کی وجہ سے ظاہری حلال اور پاکیزہ چیزوں سے محروم کر دیتے ہیں اسی طریقے سے بعض لوگوں کو گناہوں کی وجہ سے قلبی بھی اور واردات سے بھی محروم کر دیا جاتا ہے اب عوام کا مزہ ہی نہیں آتا سجدہ کرنے کا مزہ ہی نہیں آتا دعا کرنے کو دل ہی نہیں چاہتا کیشی ہی سلب ہو گئی اور بعض ایسے خوش نصیب بھی ہوتے ہیں ہاتھ اٹھا لیں تو ہاتھ چھوڑنے کو دل ہی نہیں چاہتا سجدے میں گر جائیں تو سر اٹھانے کو دل ہی نہیں چاہتا وہ جو ہے اسمعان فضل الرحمان گنج مراد آبادی نبر اللہ مرکہ نے فرمایا کہ میں سب جب سجدے میں گرتا ہوں تو ایسے لگتا ہے کہ اللہ میاں پیار کر رہے ہیں اللہ میاں پیار کر رہے ہیں بلا تشوی عرض کرتا ہوں کبھی آپ نے دیکھا ہوگا چھوٹے بچے کو اپنے بچے کو آپ گود میں بٹھا کر پیار کریں تو اس کو اٹھنے کو دل ہی نہیں چاہتا ابا پیار کر رہے ہیں اماں پیار کر رہی ہیں اس کا گود سو اٹھنے کو دل ہی نہیں چاہتا تو اللہ پاک اپنے جن بندوں سے پیار کرتے ہیں وہ جب سجدے میں سر گراتے ہیں اور سر رکھتے ہیں اور اللہ میاں پیار کرتے ہیں تو پھر ان کا سجدے سے سر اٹھانے کو دل نہیں چاہتا بلکہ دل چاہتا ہے کہ انہیں قدموں پر دم نکل جائے کسی حالت میں دم نکل جائے تو فرمایا کہ بعض لوگوں کو گناہوں کی وجہ سے قلبی جو کیفیات ہیں اور روحانی نعمتے ہیں ان سے محروم کر دیا جاتا ہے تو فرمایا کہ یہودیوں کو ہم نے محروم کر دیا اور حرام کر دی ان پر بات پاکیزہ چیزیں ان کے ظلم کی وجہ سے اور کس طرح سے وہ بھی سب ان سب اور اس لیے اس طرح سے کہ وہ اللہ کی راہ سے بکثرت روکتے ہیں وہ اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے ہیں ایک گناہ تو یہ ہے لازمی گناہ اس کو کہتے ہیں لازمی گناہ لازمی گناہ کس کو کہتے ہیں جو صرف اپنی ذات تک محدود رہے اور متعدی گناہ کس کو کہتے ہیں جس کے اثرات دوسروں تک بھی پہنچے یاد رکھیں جو متعدی گناہ ہیں یہ لازمی گناہ سے زیادہ شدید ہے اب ایک شخص یہ کہ خود گناہ کرتا ہے اللہ کے راستے سے روکا ہوا ہے خود ایمان نہیں لاتا یہ بھی گناہ ہے لیکن اس سے بھی بڑھ کر گناہ یہ ہے کہ دوسروں کو بھی ایمان سے روکتا ہے خود نماز نہیں پڑھتا اور دوسروں کو بھی نماز پڑھنے سے روکتا ہے خود اس کے گھر میں پردہ نہیں ہے اور دوسروں کو بھی پردہ کرنے سے روکتا ہے خود وہ حرام کھاتا ہے اور دوسروں کو بھی حرام کھانے میں وہ مشغول کرتا ہے اور اس کی طرف متوجہ کرتا ہے یہ متعدی گناہ ہے اللہ کے راستے سے روکنا یہ بہت بڑا گناہ ہے انسان اپنی ذات میں گناگار ہو لیکن کم از کم اتنا تو نہ گر جائے کہ دوسروں کو بھی گناہوں میں گناہوں کی گندگی میں آلودہ کرنا شروع کر دے تو یہودیوں کے اندر یہ بھی خرابی تھی بدیم انصبیل اللہ اور تیسری چیز بہ م اللہ فرماتے ہیں اس لیے میں نے ان کو پاکیزہ چیزوں سے محروم کیا اور ان پر لانت کی کہ وہ سود لیتے تھے قدل ہو ان حالانکہ ان کو سود لینے سے روکا گیا تھا چوتھی چیز باسب الباط اور اس طرح سے کہ وہ لوگوں کے مال کھا جاتے تھے ناجائز طریقوں سے یہ گناہ اللہ پاک نے یہودیوں کے بیان فرمائے ان لوگوں کا یہ تعارف کرایا اللہ پاک نے یہ جو تعارف کرایا ہے یہودیوں کا اور ان خرابیوں میں مبتلا لوگوں کا ڈبلو تو یہ تعارف صرف مکے والوں کے لیے نہیں تھا یہ تعارف صرف مدینے والوں کے لیے نہیں تھا اور یہ تعارف صرف عربوں کے لیے نہیں تھا اور یہ تعارف صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کے زمانے کے لوگوں کے لیے نہیں تھا بلکہ اللہ پاک نے ان بدبخت لوگوں کا تعارف قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے کروایا ہے تاکہ وہ اس کتاب کو اس قرآن کو ایک گائیڈ بک سمجھیں اور اس سے رہنمائی لیں کہ کس قسم کے لوگوں سے اللہ ناراض ہوتا ہے اور ان پر اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے اور یہ حقیقت ہے کہ جب تک یہ امت مسلمہ قرآن کو گائڈ بک سمجھتی رہی اور اس سے ہدایات لیتی رہی تو یہودیوں کی گردنیں اس امت کے سامنے جھکی رہی اور جب امت نے قرآن سے ہدایت لینا چھوڑ لیا امت قرآن سے ہدایت نہیں لیتی او تو لوگ قرآن پڑھتے ہی نہیں ہیں فرصت ہی نہیں ہے اخبار پڑھتے ہیں ناول پڑھتے ہیں افسانے پڑھتے ہیں ٹی وی دیکھتے ہیں گھنٹوں دیکھتے ہیں فضول قسم کے सुनते سنتے ہیں لا حاصل قسم کی کہانیاں سنتے ہیں سناتے ہیں پڑھتے ہیں لیکن قرآن ہی پڑھتے قرآن کے لیے وقت ہی نہیں ہے اللہ اکبر اور جو پڑھتے ہیں وہ بھی صرف برکت کے लिए برکت کے लिए قرآن رکھا ہے گھر کے اندر برکت کے लिए قرآن کو ہاتھ لگاتے ہیں برکت کے लिए اور قرآن کو پڑھتے ہیں برکت کے लिए हिदायत के लिए नहीं اس میں شک نہیں کہ اس سے برکت بھی حاصل ہوتی ہے لیکن میرے بھائیوں میری بہنوں اس کتاب مقدس کو نازل کرنے کا اصل مقصد تو ہدایت ہے ہدایت اللہ کہتے ہیں رمضان شاہ رفیح القرآن للناس اور اتدا میں فرما دیا ذالک لا ریب کتاب لارل مستقین یہ تو کتاب ہدایت کے لیے نازل ہوئی ہے ہدایت کے لیے تابیز گنڈے کے لیے نازل نہیں ہوئی بھائیوں اور قسمیں اٹھانے کے لیے نازل نہیں ہوئی اور صرف اس لیے نہیں آئی کہ کسی کے مرنے پر قرآن خانی کر لیا کرو یہ تو ہدایت کے لیے یہ زندوں کے لیے نازل ہوئی ہے مردوں کے لیے نہیں زندوں کے لیے نازل ہوئی کتاب تو جب تک امت اس کتاب سے ہدایت لیتی رہی تو یہودیوں کی گردنیں اس کے سامنے جھکی رہی اور جب امت نے اس کتاب سے ہدایت لینا چھوڑ دیا تو اس کی گردنیں یہودیوں کے سامنے جھک گئیں اور اب یہ گردن یہ گردنیں تب ہی اٹھیں گی جب یہ امت دوبارہ قرآن کی طرف رجوع کرے گی اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے رب کعبہ کی قسم کوئی راستہ نہیں اس کے علاوہ زوال کو کمال میں بدلنے کا اور ذلت کو عزت میں بدلنے کا امام مالک رحمت اللہ علیہ کا قول ہے اور سونے سے لکھے جانے کے قابل ہے فرمایا کہ اس امت کے آخری لوگوں کی اصلاح بھی اسی چیز سے ہوگی جس سے اس امت کے پہلے لوگوں کی اصلاح ہوئی تھی اور امت کے پہلے لوگوں کی اصلاح قرآن سے ہوئی تھی امت کے آخر آخر میں آنے والے لوگوں کی اصلاح بھی قرآن سے ہوگی اس کے بغیر نہیں ہوگی یہ پکی بات ہے ٹھوکریں کھاتے رہے ادھر ادھر سر ٹکراتے رہے بالآخر ہمیں قرآن کی طرف آنا پڑے گا اور امت کے زوال کا بہت بڑا سبب یہ ہے کہ یہ امت یہودیوں کی خصلتوں سے اور یہودیوں کی برائیوں سے نفرت تو کیا کرتی خود یہ امت یہودیوں والی خصلتوں میں مبتلا ہو ہوگئی اللہ پاک نے یہاں جو ذکر فرمایا کہ اللہ کہتے ہیں میں نے ان یہودیوں پر پاکیزہ چیزوں کو حرام کر دیا ظلم اور زیادتی کی وجہ سے اللہ کے راستے سے روکنے کی وجہ سے سود لینے کی وجہ سے اور لوگوں کے امبال نجائز طریقے سے کھانے کی وجہ سے مجھے بتائیے کہ آج امت ان برائیوں میں مبتلا نہیں ہے کیا آج امت کے اندر ظلم اور زیادتی نہیں ہے اور کیا آج امت کے اندر ایسے لوگ نہیں ہیں جو اللہ کے راستے سے روکنے والے ہیں یہ کیا کر رہے ہیں یہ میڈیا والے یہ ٹی وی والے اور یہ گندے اخبارات والے اور غلیظ لٹریچر والے اور یہ فلم بنانے والے یہ کیا کر رہے ہیں یہی تو کام کر رہے ہیں اللہ کے راستے سے روک رہے ہیں لوگوں کو ببھی سب انبیل کہتے ہیں اللہ کے راستے پر نہ چلو شیطان کے راستے پر چلو نفس کے راستے پر چلو یہ کشمکش ہے یاد رکھیے پوری دنیا میں یہ کشمکش ہے کیا خدا پرستی چلے گی یا نفس پرستی چلے گی پورا مغرب پورا مغرب اس بات کا قائل ہے کہ نفس پرستی چلے گی پورا مغرب لوگ یہ ہی سمجھتے ہیں کہ مغرب میں عیسائی بستے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ نہیں عیسیٰسلام کی پوجا کی جائے یا یہ کہ خدا کی پوجا کی جائے نہیں ایسا نہیں ہے ان کی اکثریت اس بات کی قائل ہے کہ نفس کی پوجا کی جائے نفس پرست کی اس دنیا کا سب سے بڑا مذہب یاد رکھیں وہ نفس پرست کی ہے سب سے بڑا مذہب اس مذہب کے پیروکار حضرت مولانا علی میاں صاحب نبر اللہ مرقدہ نے فرمایا کہ نفس پرستی کے پیروکار دنیا میں سب سے زیادہ اتنے خدا کے پیروکار نہیں ہیں جتنے کہ نفس پرستی کے مذہب کے پیروکار ہیں کہ نفس پرست نفس پرستی نف کی پوجا کرنی ہے تو یاد رکھیے کہ اس وقت جو ٹکراؤ ہے وہ ٹکراؤ عیسائیت اور اسلام یہودیت اور اسلام ہندو اور اسلام میں نہیں ہے بلکہ حقیقت میں خدا پرستی اور نفس پرستی میں ٹکراؤ ہے الحمدللہ مسلمانوں کے اندر کسی نہ کسی درجے میں یہ سوچ پائی جاتی ہے کہ خدا پرستی ہونی چاہیے نفس پرستی نہیں باقی قوموں سے یہ تصور اٹھ چکا یہ نفس پرستی میں مبتلا ہے تو ارض کر رہا تھا کہ مسلمانوں کے اندر بھی یہ خرابی اللہ کے راستے سے روکتے ہیں مبی صدیم اللہ خدا پرستی کے راستے پر نہ چلو قرآن کے راستے پر نہ چلو رسول کے راستے پر نہ چلو بلکہ نص پرستی کے راستے پر چلو چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی بلکہ سوچئے کہ جس راستے پر اہل مغرب چلتے ہیں بس اس اسی پر چلو یہ کہا جا رہا ہے اس پر میڈیا والے گویا کہ متفق ہو چکے ہیں یہ چند ایک قوالیاں دے دیتے ہیں اور چند ایک ناطے دے دیتے ہیں ایسے ہی ہمیں بتانے کے لیے کہ ہم مسلمان ہیں باقی اصل تو اسی کی تبلیغ ہو رہی ہے نس پرستی میں امت کو مبتلا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ بھی سب جہن یہ خرابی بھی آج امت مسلمہ میں موجود اور اللہ نے فرمایا کہ یہود پر میں نے لانت کیوں کی وہ سود کھاتے تھے آج بتائیے سود ہمارے ہاں کتنا فراعت کر چکا ہے شاید ہی کوئی شخص ہو جو سود سے بچا ہو یا سود کے اثرات سے بچا ہو ہر جگہ سود کے اثرات تو پہنچ ہی چکی اور چوتھی خرابی ان کی یہ بیان فرمائی تھی اللہ نے کہ وہ لوگوں کے مال کھاتے ہیں ناجائز طریقے سے اس کی جائیداد پر قبضہ کر لیا اس کو دھوکا دے کر اس سے مال ہتھیار لیا اور اس کے ساتھ فراڈ کر دیا اور اس کے ساتھ قیاانت کر دی کہ آج ہم اس میں مبتلا نہیں ہے جس کا دور چلتا ہے وہ دوسرے کے مال پر قبضہ کرنے کی کوشش کرتا ہے میں نے تو دیکھا صرف دو شخصی بچے ہوئے ہیں دوسروں کے مال کھانے سے صرف دو لوگ بچے ہیں دو قسم کے لوگ بچے ہوئے ہیں ایک تو جن کے دل میں تقویٰ ہے خوف خدا ہے اور ایسے بہت تھوڑے ہیں اور دوسرے وہ ہیں جن بیچاروں کا داؤ نہیں چلتا ہاں وہ بھی چاہتے ہیں کوئی ہاتھ لگے میرا کوئی داؤ لگ جائے کوئی چکر کامیاب ہو جائے میں بھی رات کو سو ہوں تو کنگلا ہوں اور صبح اٹھوں تو کروڑ پٹی بن جاؤں بننا چاہتے ہیں بننا چاہتے ہیں چکر بازی سے لیکن بیچارے کا دبا ہی نہیں چلتا وہ جو ابو التاحیہ نے کہا تھا کہ سناؤ کسی نے اس سے پوچھا سناؤ کیسے زندگی گزر رہی ہے اس نے کہا کیا بتاؤں ایسی زندگی گزار رہا ہوں نہ خدا خوش ہے نہ شیطان خوش ہے نہ میں خود خوش ہوں اس نے کہا وہ کیسے اس نے کہا خدا چاہتا ہے کہ مکمل اطاعت کروں یہ مجھ سے ہوتی نہیں اور شیتان شیتان کہتا ہے بڑے بڑے گنا کروں ان کے کرنے کی میرے اندر ہمت نہیں ہے ضرورت نہیں ہے شیطان کہتے اس کو قتل کر دو میں ڈرپوک ہوں نہیں قتل کر سکتا شیطان کہتا ہے یہاں ڈاکہ ڈال دو اس کے لیے بھی ضرورت چاہیے میں نہیں کر سکتا تو شیطان بڑے بڑے گنا کروانا چاہتے ہیں تو میرے اندر ان کی ضرورت نہیں ہے اور خود اس لیے خوش نہیں کہ ساری خواہشات پوری نہیں ہوتی خواہشات پوری تو اللہ ہمیں ما فرمائے ہم میں سے اکثر کا یہی حال ہے کسی قسم کی زندگی گزار رہے ہیں تو فرمائے کہ یہ چار خرابیاں تھیں میں عرض کر رہا تھا میرے بھائیوں یہ چار کسی نہ کسی درجے میں اس امت کے اندر بھی خرابیاں آ گئیں ان لاما خوش نصیب ہیں جن کو اللہ پاک نے ان سے بچا رکھا ہے اور ان میں سے کافروں کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے لا کن سکھ من ہوم ملمک منون لیکن ان میں سے وہ لوگ جو علم میں پختہ ہیں اور ایماندار ہیں وہ ایمان رکھتے ہیں اس پر جو نازل کیا گیا اے میرے حبیب آپ کی طرف اور جو نازل کیا گیا آپ سے پہلے اس پر ایمان رکھتے ہیں قرآن ان لوگوں کی تعریف کر رہا ہے جو گمراہی سے نکل کر ہدایت کی طرف آ اور جنہیں اللہ پاک نے مضبوط علم عطا فرمایا رسوخ فی العلم، علم میں مضبوطی اور پختگی عطا فرمائی یہاں سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ اگر علم میں پختگی ہو اور علم میں گہرائی ہو تو صحیح معرفت حاصل ہوتی ہے اور دل میں ایمان کا نور پیدا ہوتا ہے اصل علم جو ہے وہ تو ہے ہی نور کا نام اصل جو علم ہے وہ نور ہی کا نام ہے حیرت مفتی شفیع صاحب نو اللہ قد انہوں نے ایک دفعہ طالب علموں سے پوچھا بتاؤ بھائی علم کی تعریف کیا ہے تو ہماری کتابوں میں منطقیوں وغیرہ کے حوالے سے علم کی مختلف تعریفات لکھی ہوئی ہیں تو طالب علموں نے وہ رٹی رٹائی تعریفات سنانی شروع کر دی حضرت علم یہ ہے علم یہ ہے فرمایا نہیں علم کی تعریف یہ نہیں ہے اللہ اکبر پھر پوچھا کہ حضرت آپ ہی بتا دیجئے کہ علم کیا ہے فرمایا کہ علم وہ نور ہے کہ جب دل میں پیدا ہو جائے تو انسان کو عمل پر مجبور کر دیتا ہے یہ ہے علم وہ نور جو دل میں پیدا ہو جائے تو عمل پر مجبور کر دیتا ہے بہت سارے ایسے ہیں کہ ان کے علم کی حد نہیں ایسا علم کہ ان کو دیکھیں تو یقین کریں ہم اپنے آپ کو جاہل اور طالب علم محسوس کرتے ہیں حوالے یاد کتابیں یاد بڑے ذہین بڑے ذکی حافظہ غضب کا بولنے کا مل کا بے پناہ لیکن عمل کا ذرہ نہیں ہے نہیں زندگی کے اندر معلوم ہوا کہ علم کے الفاظ تو ہیں اس کے پاس لیکن علم کا نور نہیں ہے میں نے ایسے علم والوں کو دیکھا بعض کو نماز تک نہیں پڑھتے حرام کھاتے ہیں کوئی پرہیز نہیں ہے حرام کھانے سے علم کو بیچتے پھرتے ہیں علم کا سودا کرتے تو گیا کہ علم کے الفاظ تو ہیں ظاہری طور پر تو علم ہے لیکن علم کی حقیقت حاصل نہیں ہوئی علم کا نور نہیں ہے اگر علم کا نور ہوتا تو یہ نور ان کو ایمان لانے پر اللہ فرماتے ہیں مجبور کر دیتا سنانچہ اللہ پاک نے ان لوگوں کے بارے میں فرمایا جن کو علم کی حقیقت حاصل ہو جاتی ہے کہ فرمایا کہ وہ جو علم میں پختہ ہیں اور وہ جو ایمان رکھتے ہیں اس پر جو نازل کیا گیا آپ کی طرف اور جو نازل کیا گیا آپ سے پہلے انبیاء کی طرف بل مقیمی نسلاتا اور وہ جو کہ نماز قائم کرنے والے ہیں نماز کی پابندی کرتے ہیں بلموتون زکاتا اور زکات دیتے ہیں بلمت بلاہ بل یوم بل آخر اور اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں الاثنتی اجرن عظیم اللہ فرماتے یہی وہ لوگ ہیں جن کو ہم اجر عظیم عطا فرمائیں گے بہت بڑا عجر عطا فرمائیں گے یہاں متوجہ کرنا چاہوں گا جو مجمع میں طلبہ اور علماء بیٹھے ہیں وہ تو اس بات کو جانتے ہیں یہاں قاعدے کا تقاضا یہ تھا کہ ولمکی لایا جاتا ولمقی مین سلاط اللہ نے فرمایا قاعدے کا تقاضا یہ تھا کہ ولمقی مون یہ لایا جاتا یعنی رفیع حالت میں اس لیے کہ اس سے پہلے راسی المؤمنون اس کے بعد المکت المؤمنون تو یہاں بھی کہنا چاہیے تھا بلمکی مون لیکن اللہ نے کیا فرمایا بلمکی مقیمین مکی مینسلات انداز کو بدل دیا اعراب کو بدل دیا کیوں مفسرین نے لکھا ہے اصل عبارت یہ ہے اللہ فرماتے ہیں دہو المقی نسلاتا میں نماز قائم کرنے والوں کی خاص طور پر تعریف کرتا ہوں میں نماز قائم کرنے والوں کو خاص طور پر ذکر کرتا ہوں تو ویسے تو زکاط دینے والوں کا بھی ذکر کیا علم والوں کا بھی ذکر کیا ایمان والوں کا بھی ذکر کیا لیکن بیچ میں فرمایا کہ میں نماز قائم کرنے والوں کی خاص طور پر تعریف کرتا ہوں یہ مفہوم بنتا ہے اس کا اور یاد رکھیں نماز پڑھنے والوں کی تعریف نہیں ہے نماز قائم کرنے والوں کی تعریف ہے اور اللہ نے قرآن کریم میں نماز پڑھنے کا ذکر نہیں کیا نماز قائم کرنے کا ذکر کیا ہے نماز قائم کرنے کا حکم دیا ہے اور آپ حضرات کو بار بار بتا چکا ہوں کہ نماز قائم کرنا کیا ہے ایک تو ان شرائط واجبات فرائض اور آداب کا لحاظ کرے جو اللہ اور اللہ کے نبی نے متعین فرمائے ہے